سلاق کی آیت سڑتیس سے ہو رہا ہے ڈبل سیون او تھری ایٹ آپ کو یاد ہوگا کہ حکم و باطل کی کشمکش کا جو سلسلہ اضرت لو علام کے زمانے سے شروع ہوا وہ مسلسل متوازر مختلف مراحل میں سے گزرتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہمایوں میں پہنچا اور اس میں بھی یہ آہستہ آہستہ حضور کی اس زندگی کے آخری دور میں اس مرحلے میں اس منزل میں آتا ہوں جسے قرآن نے اس آیت میں یہ کہا ہے آزا یوم الفسل ڈسائس موومنٹ فیصلہ کن مرحلہ اور یہ بڑی چیز ہوتی ہے یہ فیصلہ کن ورلا جنگ بدر کو قرآن نے یوم القرخان کہا ہے اس کے بھی یہی معنی چھٹ کے الگ الگ ہو جانے والی بات اس اعتبار سے کہ یہ کشمکش کا فیصلہ کن مرحل الفاظ ٹھیک ہے شریق ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے بعد یہ کشمکش باقی وہاں نہیں رہی تھی لیکن یہ قرآن یا فصل قرآن نے اس مخصوم میں بھی استعمال کیے ہیں یہ الفاظ کہ انسانوں میں بھی امتیاز ہو جائے گا اور سب سے بڑی چیز یہ ہے انسانوں میں ان کی یاد سونا جو ہے اس لیے کہ سورہ یاتیم میں یہ کہا گیا ہے تھری سکس فور فائیو نائن وم تازر یو مو ہن بجر مجرمو, مجرمو الگ ہٹ جاؤ الگ ہو جاؤ इंसानों انسانوں سے الگ ہو جاؤ یہ بہت بڑی چیز ہے جو قرآن بتا رہا ہے انسانوں کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جو میں ابھی ارض کر رہا ہوں حیوانات میں یہ پہچاننا مشکل ہی نہیں ہے کہ یہ بکری ہے یہ بھیڑ ہے اس لیے کوئی بکری دھوکہ نہیں کھا سکتی یہ الگ چیز ہے کہ اس کے پاس اپنی حسازت کا سامان ایسا نہ ہو وہ قابو آ جائے لیکن وہ یہ سمجھ کے دھوکہ نہیں تو سکتی کہ یہ بھیڑی ہے نہیں یہ جنم ہے ہر حیوان کا امتیازی نشان مستقل ہوتا ہے اس سے وہ کرچانا جاتا ہے اس لیے حیوان دھوکے میں نہیں آتا ایک دوسرے انسان کے لیے دشواری یہ ہے کہ وہ ہر انسان جو ہے شکل صورت پیکر کے اعتبار سے ویسے یہ جزیات میں فرق ہو تو اور ہے لیکن ہر شخص انسان ہی ہوتا ہے ان میں انسان اور انسان میں بھیڑی اور بکری کا فرق نہیں ہوتا اور یہ وجہ ہے کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں ساری کتا کچے دھوکے کا ہی نتیجہ ہوتی ہمارے سارے دوست تھے سلام میں سمجھ لیجیے کہ زندگی میں بڑے کامیاب آپ سمجھ لیجیے کامیاب ان سے یہ پوچھا کہ تم ہمیشہ خود باز رہتے ہو ہم ہمیشہ روتے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا کیا نیو بات رابطی ہے کوئی شب جو ہمارے سامنے لیا آتا ہے ہمارے قریب آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا پرہیزگار ہے اور اس سے ہم اس کے آگے چلتے ہیں وہ خرید کار نکلتا ہے جو اگر سور کچھ نہیں ہوتا پہلے ہی سمجھے ہوئے تھے اچھا نکل آتا ہے تو اس سے کچھ ہمارے قریب دو چاہتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ لفظ ہے میرا صاحب اعتماد ہے وہ ایسا نکلتا نہیں تم روتے رہتے یہ جو چیز ہے کہ انسان کو اس جو سے پہچانا نہیں جا سکتا اور ہماری تو یہ ساری شاعری اسی کی اوپر ہے <laughs> ہے وہارا گریما چار اومست تیری صورت سے تجھے درد ہاتھ نہ سمجھا تھا وہ تو ایک مسرے میں کہا گیا کہ فریبے کا تو ابل خردہ بود ہم یاد نہیں آئے یہ ہے چیز وہ خرید چوڑی بھی انسان کے اندر یہ جو معاشرہ ہمارے یہاں کے غیر قرآن معاشرے ہیں ان میں انسان اور انسان کے اندر آپ امید نہیں کر سکتے اور دھوکہ دینے والے تو ایسا میک کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل سکتا آپ نے کو آپ سوچئے کہ وہ معاشرہ کیسا جنت پردوش ہوگا جس میں دوسری انسان کو پہچان لیا جائے گی یہ کیسا ہے یو مجرما ہاں ہاں ہاں ہاں آپ جنتی معاشرہ آگرہ کام ہو جاتا ہے اے خلد کار ہو رہا مجرموں الگ ہوگا شکتی الگ ہوگا یور کل مجرم نہ اس میں تو پھر مجرم اپنی پریشانیوں سے بچانا جاتا ہے سر شیرے سے پہچانا جاتا ہے کتنا بڑا اطمینان بخش یہ معاشرہ ہوگا کہ جس میں انسان کی یوں پہچان ہو جائے یہ جو قرآن نے قرقان اور امن فصل اور علام تاد امتیازی چیزیں جو بتائی ہیں بہت بڑی رحمت ہے انسانوں کے لیے لیکن کیا بتائیں تو ہم تو اب قرآن کی یہ آیات دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کا مصون سمجھتے ہیں اس جنم کی تو جھلک بھی ہونے نظر نہیں آتی جہاں دور سے پتہ چل جائے مارتے سے مجرم ہے یا یہ شری انسان ہے اس سے پہلے بھی جنہوں نے کچھ کی بڑے دیا تم بھی جو کہتے ہو سب کو الگ کر کے الگ کر دیا چنانچہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں سب سے بڑی کشم کش منافقین کی وجہ سے وہ جو معاشرے کے اندر ملے جلے رہتے تھے پہلے پہچانے نہیں جاتے تھے اور پھر اللہ تعالی کا قانون بھی وہ تو تبدیلی نہیں اس میں کرتا نبی نبیت مسلم مہات من سے کہہ دیا کہ ہم نہیں نام دے کے بتائیں گے کہ یہ منافق ہے اور یہ مخلص ہے تمہیں ان کی علامات سے خود پہچاننا ہوگا انہیں بھی نہیں بتایا بتا دیا کہ یہ ابھی طور پہ یہ بات نہیں رہے گی اسی معاشرے کے اندر ایسا وقت آ جائے گا کہ یہ مناسبوں سے تمہارا معاشرہ پاک ہو جائے گا یا تو وہ مخلص موجن ہو گئے یا ان کو ادب کر دیا گیا یہ ہے وہ معاشرہ یہ ہے وہ امت جو پھر اس کے بعد ان سے عبادت ہو گئی جن سے دھوکہ کھانے کا کوئی خواب ہی پیدا نہیں ہوتا تھا یونل فصل تھی یہ یومل تو فان یہ امتیازی شان ماتھے سے پہچانے جانے والی بات تھینکانہ لکھوں میں قید پتی پھر پہ کوئی بات آگے کی میں سار کرتا ہوں کہ یہ سارے معاملات اس دنیا کی کشمکش کے ہیں قیامت میں جو کچھ ہوگا وہاں جا کے دیکھا جائے گا اس پر ہمارا ایمان تو ہے اسے ہم اپنے شعور کی موجودہ سطح پر سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے اور اس کا تعلق بھی نہیں ہے سمجھ کے ہم کر کیا لیں گے وہاں کی بات جو ہوگی وہ تو ایک اکل ہوگی وہاں کو جا کر نہ گبا ہوگی نہ مال کی گنجائش ہوگی نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی آ سکے گی جو وزن ہوگا اس کے مطابق پرچی مل جائے گی یہ تو اسی دنیا میں ہے کہ پہلے سے یہ چیزیں پتہ بتا دی جائیں. تو جائے. جائے تو اس نظر کر دی جائے کوئی ازالہ کی صورت پیدا کر دی جائے کوئی تدبیر پیدا کر لی جائے اب یہ دیکھیے کہا گیا ہے کہ جب آج اکٹھا کر دیا ہم نے تم سب کو انسان رقوم قید وقت کوئی بات کا سازش کی ہے تمہارے پاس خفیہ تقدیریں زیادہ دن پہلے کیا کرتے تھے اگر کوئی اور باقی ہے تو کر دے وہ بھی تو یہی بات ہے نا یہ تو آمد نے ان سے یہ کہنا کہ کوئی تدبیر باقی ہے تمہارے پاسوں کو کر دے تو وہ بات ہی نہیں ہے وہاں کیا تدبیر ہے اور وہاں کیا کریں گے تجزیر ہم آخری مراحل میں آ رہے ہیں قرآن کلیم کے پتہ نہیں زندگی سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ یہ چیزیں اس دنیا کی کشمکش کے متعلق ہیں ویڈم جو ہمارے دن دلمکین تھے وہ تو تم تقویز کیا کرتے تھے جھٹلایا کرتے تھے کہ نہیں صاحب ہماری اس قسم کی روس کا نتیجہ تباہی کیسے ہو سکتا ہے ہم نہیں مانتے اس کو جھٹلایا کرتے تھے آج دیکھ لیا تم نے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا آج تباہی سامنے آ گئی نہ تمہارے اور اس کے مقابل میں مستقینلال اختلاف دوسرا گروہ مستقین کا ہے بڑی جان صلاح ہے قرآن کیفہوم اس کا ہے زندگی کے ہر خطرناک گھاٹیوں سے محفوظ اور بچ کر چلنے والے اور محفوظ طریق تو وہی ہے جو سر قرآن نے بتایا ہے جنہیں وہ متقین کہتا ہے یہی مومنین ہیں یہی متقین ہیں اختراحات مختلف اس کی ہیں یہ متقین جو ہیں اب وہ آئے جنت ذکر وہی تجبیہات قرآن نے جو کہا ہے کہ تمثیلی انداز سے جنت کا ذکر کیا گیا ہے لیکن جو جنت جہاں ملی تھی ان لوگوں کو اس میں تو یہ چیزیں محسوس طور پر سامنے آئی تھیں اربوں کے لیے سایہ اور ٹھنڈے پا, پانی کے چشمے اس سے بڑی جنتی پور ہے جنمت کے ہی بال ہے بال ان کے نیچے پانی کی ڈالیاں بہ رہی ہوں گھنے سائے شیری پھل جھکے ہوئے ہارے کی دشرت میں یہ چیز تھی جو جنت یہ ملی ان لوگوں کو جن کے ہاں آج بھی جا کے آپ دیکھیے مکہ مزو مار اس کے گرد ایک درخت نظر نہیں آئے گا گھاس کی پتی نظر نہیں آئے گی وادی غیر ہی جی ذرا پہلے دن سے جو تھی آج بھی وہی پوچھے وہاں انہیں پھر ایسی زمینیں ملی کہ پوچھیے نہیں تھے کہ ان کی خوشگواروں کی کیا کہتی ہے میں پھر کر دوں اس میں کہ یہ معاشرہ اگر متسین کا ہو جائے تو یہی دنیا یہی ارد جنب بن سکتی ہے آپ سوچئے ایک معاشرہ جس میں کسی ایجنسی سے آپ ملیں تو آپ اسے کہیں کہ سرامہ رہے تو. میں تمہاری سلامتی کا پڑا ہوں اور یہ منافق سے نہ ہو یقینی طور پر اسے معلوم وہ اعتماد کرے اس کے اوپر قابل اعتماد ہو جاننے والا ہی نہیں ہر اجنبی سے بھی یہ کہا جائے اور وہ اس کے مقابل سے وہ کہے علیکم السلام میں تمہاری سلامتی کا کہا ہوں دو ملنے والے ایک دوسرے کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ میں تمہاری سلامتی کا کہا ہوں حیثیت اس میں رابطے کیے کہ جو سرون اعلیٰ بلاؤ یہ خود تنگی کشی میں گزارا کر لے گا اس کی ضرورت کو مقدم سمجھے گا قرآن <تصفح> جنتیوں کے متعلق خصوصیت یہ کہ, کہ کسی کے دل میں چھپی ہوئی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو وہ دوسرے سے چھپا کر رکھنا چاہے اللہ وقت تو میں یہ تو معاشرے کا ذکر کر رہا ہوں کبھی خوش قسمتی سے تو ایک انسان ایسا مر جائے زندگی میں رسافت کے لیے جس میں یہ خصوصیات ہوں تو دونوں میں جنت پیدا ہو جاتی ہے اور جتنی مومنین کی خصوصیات ہیں ان کو آپ دیکھیے کہ معاشرہ ہو ان لوگوں پر مشتمل جن میں وہ خصوصیات ہوں تو وہ جنت نہیں بن جائے گا وہ جنت اور پھر قرآن نے تو مسلم مقابلہ میں یہ کچھ بھی بتا دی ہے جنت ان و حد سما سو بدھ تین بتا ایک سو بتیس جنت جو آسمانوں سمالات کا کر دیا بلندیاں کہہ دی, دی تو ارض تو یہی زمین ہے نا جنت کے یہ زمین اور یہ سماجی جو کچھ بھی ہے وہ سارے اس کے احاطے کے اندر ہے تو جنت کو لے لیجیے ارد کو لے لیجیے نا ارد میں جنت بننے کے متعلق مطلب قرآن کہتے ہیں جب اس کی وقت کو بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ارد بھی ہے تو یہاں جنت بنے گی ایک اور مقام پہ اس سے بھی زیادہ ہے مستقین کا ذکر ہے نا یہ ہے پچاس بٹا فائیو زیرو تھری ون لڑی عجیب آئے ہم دو ٹیم آئے تھے جنت کے متعلق ہے وہ ازل فطر جنت المتقین غیر عمید متدین کا معاشرہ ہوگا تو جنت کو ہم کھینچ کے لے رہیں گے ان کے پاس اس میں اور ان میں جنت میں دوری پڑی رہے گی اگر یہ معاشرہ جنت ہی نہیں بن جائے گا اور ان کی وجہ سے یہ ارد جنت نہیں بنے گی تو یہ پھر کیا مانے اس کے قریب تر کر دی جائے گی جنگ اس میں بڑی بوتھ رہے گا نہیں تو وہ تو سروج تھا کہ قیامت میں مرنے کے بعد ہی جا کے وہ ملے گی تو اس بوتھ کا کہنا ہے. کیا تھا تو کسی کو ملے گا نہیں ظاہر نہ خود بھی ہو نہ کسی کو پلا کر تو کیا رکھا ہے تمہاری کیا بئیج بود نہیں ہے جی ہاضم آ تو دور وہ ہاضم کیا گیا تو یوں بتا رہا ہے اب ہمارے اس کا تو ضروری نہیں ہو سکتا تھا یہ سارا کچھ کہ وہاں کہے گا لمبی چین یہاں نا کچھ کہہ رہا یہاں قریب نہیں آئے وہ ٹھیک ہے اچھے ہیں ہم لوگ بھی پہلے جانم کو یہ کس طرح احساس لا کے جائے کہ جنت کو قریب کر سکے گی باقی دنیا کو چھوڑ دیجئے کہ ان کے کیا یوز ہم جو ان چیزوں کو پڑھنے والے دیکھنے والے ہزار برس سے جنم کی زندگی کی اپنے مسلسل چلے آ رہے ہیں اور اس طرح سے جو قرآن نے کہا ہے ماہر میں نمدار. نکل نہیں سکیں گے قرآن میں ہے کہ جانتا بھی کوئی کوشش بھی کرے گا کہ اس میں سے دے کے گیا نکال دیا جائے گا نکلنے کی گنجائش نہیں ہوگی اس جانا دیکھتے ہو جی جو ہزار برس اس طرح جاننا میں آیا وہ یہاں کی زندگی کی جنت کے متعلق مطلب کیا سمجھے اور کیا اتزار کر لیتا مستقیم کا ہی لفظ ہے کہ جنت کو ان متقین کے معاشرے کے قریب لایا جائے گا اور ووٹ نہیں رہے گا ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا سب سے بڑی خصوصیت کیا بتائی وفواد کے ہیں لمبا یش کروں لفظی ترجمہ تو یہ جی ہے کہ وہ پھل جنہیں وہ پسند کریں گے فلو مشربو ہنیم پاؤ پیو نہ بظاہر تو یہ بات عزیزان اتنی ہے کہ مختلف قسم کے پھل سننے سے جو پسند کرو لیکن یہ تو بڑی دور کی بات ہے جو قرآن کہہ رہی ہے سدھار کی ساری مخلوق میں انسان کو ایک شرط حاصل کر اور وہ ہے اختیار و ارادہ کی آزادی آزادی اب آپ کی نگاہ ادھر جا سکے گی جب میں کہوں گا کہ چوائس مش روم میں آ گئی نا بات چوائس کی جو جوائ آزادی کا نام انتخابی کا تو آزادی کا نام آپ کے اختیار کا استعمال جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اسی کا تو آزادی کہا جاتا ہے یہی ہے انسانیت ہے تو قرآن جہاں جہاں اس قسم کے الفاظ لاتا ہے در حقیقت اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ جو ہمیں ہم نے تمہیں اختیار اور ارادے کی قوت اتاسی تھی اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے پورا ماش لاگو ہوگا پوری آزادی آپ سے دو قسم کس قسم کی آزادی یہ چیزیں چاہیے سہاشی چیزیں فارٹی ون اور پیتی اکتالیس بٹ تیس بات پر دنگی. اِنَّ الَّذِينَ رَبُّنَ اللَّهُ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ وَاللَّا وَلَا <تَحْزَنُوا> جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت سے جم کر کھڑے ہو گئے ان کے اوپر ملائقہ برمزوم ہوتا ہے ملائیکا نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر بشارت دیتے ہیں ان کو آ کے جنت کی وہ جنت میں کیا تھی نہ صرف حیات دنیا والی آ کر یہ دیکھیے جنت کی بخارت دیتے ہیں اس زندگی میں دنیا کی زندگی میں اور آ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں جو بخارت دی جا جی رہی ہے جنت کی اس میں ہوگا کیا وادہ تم فی ہا ماں کشت ہی ان کو سکم وادہ میں جو چاہو گے ہوگا جو مانگو گے ملے گا یہ ہے شخص انسانی کی آزادی کا اسے آزادی کہتے ہیں جو چاہو گے وہ ہوگا کیا بات ہے جو مانگو گے وہ ملے گا تو جہاں یہ چیزیں آئیں قرآن کے اندر جو چیزیں کہا جائے کہ جو تم چاہو گے جو تم پسند کرو گے تو یہ نہیں ہے کہ چند مختلف قسم کے پھل رکھے ہوں گے ان میں سے جو تم چاہو گے وہ دے دو بلکہ یہ کہ وہ جو تمہیں اختیار و ارادے کی قرآن خدا نے صلاحیت یا تمہیں آزادی دی تھی اس معاشرے میں وہ پوری برقرار رہے گی اس کے مقابلے میں وہ جہنم ہے یہاں تو یہ کہا ہے نا کہ اپنے ہتھیار اور ارادے سے جو پسند ہو اگر اس کو صرف کھاؤ پیو تاکہ روشن ڈانے کے لیے جہنم میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آزادی کا سوال ہی نہیں ہے چوائس ہی نہیں اس کے اندر ٹو پوسیبلٹیز ہی نہیں ہے دو ممکنات نہیں ہے آج میں دو ممکنات کیا اور پھر جہنم کا دروہا مالک کہ ماسٹر باقی تو سیم ہوتے اس کے اندر جو کچھ ملتا بھی ہے اس پر. آنے کے لیے وہ جو حالت میں اٹک جائے جاتا نہ نگلے بنے نہ اگلے بنے دیا جائے گا جا تو سوال نہیں کہ وہ کیا چاہے سو وہ چیز ہی نہیں وہ بھی کہا جائے گا ایسے جیسے ادھر ادھر سے پکڑ کے چھوٹ رہے ہوں اس کے کا کام سے لطیجے وہ بہت بڑا مثبت باقرامت بنا پھرتا تھا وہاں کھنے تھا بنا ہوا کھا اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا چیز ہے جہاں جو سر ہوئی ہے سوال یہ نہیں کہ وہ کھانے کھانا دیکھ کے اپنی آزادی سے وہی دال روٹی جہاں ملے جو جیل میں ملتی ہے دونوں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے دال روٹی تو شاید وہی ہوتی ہے یہ ہے جہنم اور جنت کی بنیادی خصوصیت جنت جس میں وہ چوائس جس میں اختیار و ارادہ انسان کا جو ہے وہ باقی رہے جان جس میں یہ چیز سب کر لی وہاں تو یہ چیز جو چاہو وہ ہوگا جو مانگو کہ ملے گا اور جانم کے متعلق بھی جو کہا کسی نے کہ بے نے آزمی شریف لاز اٹھائے کیا کیا جو نہ چاہو وہ ہوا اور جو چاہا نہ ہوا مبدائے کتنا گلا ہے مجھ کو کیا ملا ہے بچوں جو نہ مانگا وہ ملا اور جو مانگا نہ ملا یہ ہے جہنم یہ ہے مقبولیت کی زندگی <laughs> پہنے کو تو بہت کچھ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہُوا ہوں جنت, اور جنت اور جہنم میں بات سامنے آ گئی دو تین شیر شہید باندھ کے آزاد کی ایک آن ہے معصوم کا ایک سال کس درجہ گراف ہے معصوم کے اوقات آزاد کا ہر لہذا پیام ابدی خالدین عطی ابدی نہیں آزاد کا ہر لہذا پیام ابدی معصوم کا ہر لہجہ نئی درجے مفادات آزاد کا اندیشہ حقیقت سے منور ہوا ہے در اندیشہ گرفتار خرافات معصوم کو پیروں کی کرامات کا سودا اور ہے بندار آزاد خود ہی زندہ کرانات آزاد کی پہچان کیا ہے اختیار ارادہ ایک اور نگم بات آ گئی یہ ہے وہاں تو احمدان اعجاز کے آخر میں تین چار نظمیں اکٹھی معقوم کے متعلق ان میں سے ایک یہ ہے کہ معقوم کی لاش کو قبر میں جب اتارا گیا تو اس لج... قبر میں یہ کہا کہ آئے تو جہاں میں بندر معقوم تھا خبر کہہ رہی ہے مرغے کی لاش اور معقوم کی ظالم تو جہاں میں بندہ معقوم تھا میں نہ سمجھی تھی کہ کیوں میری سو پتہ نہیں مجھے چلا تھا کہ یہ میری مٹی میں سے یاد کیسے نکلنے کا پتہ پتا چلا کہ بندہ ناخون تھا جو یہاں ختم کیا جا رہا ہے تیری میت ہے میری تاریخیاں تاریخ تھا تیری نیت سے زمین کا پردہ ہے ناحس کیا بات کیا ہے شب کی کیا کہہ جانے الحضر محتوم کی نیت سے سو بار الحظر اے ترافیل ہے خدا دائدہ جانے داخلہ الحضر محتوم کی نیت سے سو بار الحضر یہ جان چوائس نہیں ما یشک ہوں نہیں جو کہا جائے گا کرنا ہوگا جو دیا جائے گا کھانا ہوگا یہ قرآن کریم نے جہاں جہاں یہ کہا ہے نا کہ جنت کے اندر یہ خصوصیت ہوگی نے مان اس کے مان یہ بنیادی خصوصیت انسان کی ہے مارے تو اور آگے بڑھ نہیں تھا جو کچھ جنت میں لیا جا رہا ہے اس کی ذرا تفصیلات پڑیے پچاس بٹا پینتیس فائیو زیرو اوور تھری فائیو لاہو ماں یشاہ یہ شاعون کا لفظ قرآن میں خدا کے لیے آتا ہے مشیت جیسے کہ نہم ما یشاہ سیدھا جو ان کی میشیت ہوگی اس کے مطابق ان کی تو یہ تو یعنی اس سے آگے تو تصور ہی ہمارا جا سکتا نا کہ جو چاہو گے ہوگا جو مانگو گے ملے گا جو تمہاری نیشیت میں ہوگا وہ کچھ ہوگا اور آگے کیا روالا دائنا مزید یعنی اس سے آگے تو تصور ہی ہمارا جا سکتا نا کہ جو چاہو کے ہوگا جو مانگو بھی ملے گا جو تمہاری ملیت میں ہوگا وہ کچھ ہوگا اور آگے کیا کہا روالا دائنا مزید ہمارے ہاں اس سے بھی زیادہ ہے ان کے لیے اس سے بھی زیادہ اللہ وقت. کیا بات کر رہی دیتے ہیں زیادہ گھر سے ادا ہاتھ دیکھ ہماری یہ جو زندگی ہے طبی زندگی اس سبھی زندگی میں ہماری آردو ہماری تمائیں ہماری خواہشات موجود ہوتی ہیں اسی سطح پہ ہوتی ہیں سوچو تو صحیح اگر آپ سے بھی کہا جائے کہ مانگو کیا مانگتے ہو جاتے تو ہمارا مانگنا اسی انہی حدود کے اندر ہوگا نا جو تبھی زندگی کی حدود ہے اس سے آگے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تم جو چاہو گے تم جو مانگو گے وہ ہوگا وہ باہر تمہارے اس موجود پیمانے کی اوپر ہوگا اور ہم تمہیں اس سے آگے لے جانا چاہتے ہیں اس لیے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہوگا بچے سے کہیے آپ کے بیٹا کیوں چاہتے ہو گاؤں کے لو تو اس سے وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ وہ چھوٹا گو کو نہیں لے گا وہ زیادہ لے, لے گا اس کے ذہن کی سطح اس کی مانگ اس کی قلط اس کی خاص اس کی عرض، اس دارے سے آگے جا نہیں سکتی تم اس سے کہتے ہو کہ بیٹا ٹھیک ہے تم کھلانے کا موٹر لے دو ہم تمہیں کاشمی کا موٹس لے دیں گے اس کے دین میں ابھی نہیں آ کیا بات ہے قرآن کی جو تم چاہو گے وہ ہوگا اور ملے گا اس سے زیادہ بھی ہوگا اور وہ زیادہ کیا ہوگا نو بیٹا بہتر ایک ایک آیت میں لے آتا ہوں بیسوں آیات ہیں انہی مضامین کی قرآن کے اندر تفصیل میں آپ دیکھنا رہے ہو تو تفریح القرآن میں دیکھ لیجیے جہاں میں نے تمام آیات کٹھی چیزیں ہوں. یہاں جو چیز کہی گئی ہے بڑی عدیب یہ ہےٹا بہترات جناتی نیے جنات یہ تو جنت کی بات ہو گئی کہ یہ ملے گا وہاں یہ کچھ تھا اور آگے بھی تھا کہ اس سے زیادہ ہمارے پاس ہو کیا ہے اکبر اب یہاں ہمارے یہاں کہیں دیکھیے ترجمہ ہو جائے گا خدا کی خوشبوی جو ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے خدا خوش بھی ہوتا ہے خدا ناراض بھی ہوتا ہے یہ خوش ہو جانا ناراض ہو جانا اپنے انسانوں کے لیے انداز خدا میں ہے خدا کی خوشبوی زبان کے معنی اور ہو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تو زندگی اور اس کے متعلقات اور رسومات ہیں اس سے آگے بڑی چیل اور ہے اور وہ یہ ہے صفات خداوندی سے ہم آہنگ ہو جانا ادوان کے معنی ہم ہی ہوتا ہے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے چلے جانا بہد بشریت بشریت کی حد کے اندر صفات خداوندی کا اپنے اندر منعقد کرتے چلے جانا اور اس سے پھر انسان کی وہ زندگی جو آگے چلنی ہے وہ کس طرح جنت بغام بن جاتی ہے ہم کیا سمجھے سدا بندی سے ہم اس سے بھی یہاں و اکبر آیا وہاں پھر یہ تمام چیزیں جنت کی زندگی کی قرآن نے بتا دیتا ہے اب یہاں یہ قرار پیدا ہوتا ہے کہ مومن کبھی کو خود آزادی ماننے ہوتے وہ بھی تو ان کا پابند ہوتا ہے تو جب وہ پابند ہو گیا تو پھر تو وہ آزادی نہ رہی تو آزادی سے ہمارا مصنوع تھا جسے ناگ کی جگہ آزادی ہے جسے یہ پابندی کہتے ہیں اس کا سمجھ لینا بڑا ضروری ہے یہ پابندی کیا ہے یہ پابندی کسی کی عائد کردہ نہیں ہے پابندی اور پابندی میں پڑھ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کے لیے یہ قائدہ بنا لیں کہ میں صبح اٹھ کے تین دن سیر کیا کروں گا پابندی ہے وقت کے ساتھ اور پھر اسی طرح سے آپ یہ کرتے رہیں پابندی تو آپ کے اوپر یہ ہے آپ کی آزادی کو اس نے سلب نہیں کیا آپ نے تو خود یہ پابندی اپنے اوپر آئڈ کی ہے جو خود آئڈ کردہ پابندی ہو وہ پابندی نہیں کہلاتی وہ تو آزادی کا مظہر ہوتی ہے قرآن کی طرف آئے آئیے اس پابندی کا ذکر کس طرح سے کیا جا رہا ہے بیمار ہے وہ علاج پر سوچتا ہے اس کے لیے وہ اپنے اختیار و علاقے سے طے کرتا ہے کہ ایلوپیتھک علاج کراؤں گی طے کر لیا پابندی عائد کر لی باقی ایلیمیٹ کر دیے فی الحال جو ہیں اس کا علاج کراؤں گا اور ان ڈاکٹر کی دوائیاں ہدایات ڈائریکشن ساری کی ساری اس کے اوپر پابندیاں عائد ہوئی ہوئی ہیں یہ پابندیاں اس کو محکوم نہیں بنا رہی تھی یہ تو آپ نے چوائس کی پابندی قرآن میں جو پابندی ہے پہلی پابندی آپ کے نزدیک یہ ہے نا کہ وہ ایمان لائے پوپر کو چھوڑے یہ ایمان کے متعلق کیا ہے اٹھارہ بتا ان لکھتے جائیے بڑے ہیں یہ آئے, آئے, آئے تو بار بار آئے گی تو ان حق کو رب دیکھوں الحق تمہارے رب کی طرف سے یہ آ گیا امن شاہ امن شاہ جس کا جی چاہے اسے اختیار کر لے جس کا جی کر سکو تو یہ تو پہلی چیز جسے آپ ایمان کہتے ہیں وہ شاہ کے ساتھ ہے انسان کی نصیحت کا من ہے خدا کی نشیحت کا نہیں کہ جسے ہم چاہے مومن بنا جسے چاہے بنا تو قرآن میں بیس کو کہا کہ اگر انسان کو اس طرح سے مجبور پیدا کرنا ہوتا جیسے کائنات کی باتیں مقبوط ہے اسی طرح سے ہم اس کو کر دیتے ہم نے اس کو سارے اختیار و ارادہ بنائے من منشاہ ہم نے صرف آپ کو بھیجا ہے من شاہ جمن شاہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آزادی کو کیسے برقرار رکھنا تھا یہ تو ہے ایمان لانا جسے آپ کہتے ہیں پہلی بنیادی چیز اور اس کے بعد پوری زندگی جو ہے اس میں فضی نے من مذہب کی کسی دنیا کے کسی مذہب کے پلیٹ فارم سے دیکھیے یہ چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملتا پوری زندگی میں انسان کے متعلق ہے کہ اے مجھو بھاش تم ہم اپنی دنیا کے اندر اپنی مشیت کراتے ہیں تمہاری دنیا میں ہم دخل نہیں تھے ماشے تم اپنی دنیا میں تم جو تمہاری مشیت ہو اس کے مطابق کرو جو تم چاہو اس کو پر ہم نہیں دخل دے مجھے تم صلی سلط کی زبانیں وغیرہ سے بار بار پروگرام میں اے مدو علامت آنے سے تم اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرو مجھے اپنے پروگرام کے مطابق عمل کرنے کو ماشے تم اے مدو ما تم وہی بنیادی چیز ہے جس سے میں آج دوہ دے ہوں اس حدف سے انسان کی آزادی کو برقرار رکھنا یہ ہے قرآن کا مصود و مطلوب کسی کا نام جنت کی زندگی ہے اس کس سے کسی انسان کی طرف سے سواتی یاد کر دینا یہ جہنم ہے یہ معقولیت ہے یہ جنگ انسانیت ہے کسی انسان کو صاحب خاص نہیں بات نبو محبوب اور کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں وہ قانون کا ضابطہ لیے ہوئے ہو یا انتظامیہ کے اختیارات اس کو حاصل ہو وہ نبی بھی کیوں نہ ہو اس کو اس کا حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے کہے کہ خدا کے نہیں میرے معذوم بن گئے کسی انسان کو حاصل حکومت صحیح نہیں پرانی دوسرے انسان کی آزادی کو سلب کر لینے کا حق ہی نہیں ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ جسے آپ نے ایمان کہا ہے وہ ماں ہے پھر جو کام کرنا ہے تم ہے اب خدا کے احسام کی عتایت یہ چیزیں بھی تو قرآن میں ہے اس کے اندر جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کرنا ہے وہ معصومی اور مجبوری نہیں ہے تم نے خود اس کو اپنا ڈاکٹر چوز کیا خود تم نے اپنی اپنے اپنی سے اس کی دوائیوں کو اپنے لیے بہتر سمجھا اس کی ہدایات جو اس کے ہم کرتے ہو عربی زبان میں قرآن کریم نے اس کے لیے اعتراض کا لفظ آیا اور تا کے معنی ہوتی ہے وہ پکی ہوئی کھجور جو آج خود اوپر سے نیچے گرے جامپل سے پکی کھجوروں کو جو ہے وہ کا نقل نہیں کر آتا خود گرے وہ کیا بات ہے لفظ کے اندر جو ہے دوسرا لفظ اس کے لیے ابتدا ہے ابتدا ان کے یہاں کہتے تھے گائے بکری فون وغیرہ کا نوجائیدہ بچہ آگے آگے گائے جا رہی ہوتی ہے ماں اس کی اس کے پیچھے پیچھے وہ بچہ چلا جا رہا ہوتا ہے کسی زنجیر میں بنا نہیں ہوتا ماں پہ اس کو حکم بھی نہیں دے رہی ہوتی اور اس کے پیچھے چلا جا رہا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے اپنا چوائس ہے ایک اچھی شہر اس کو محسوس ہو رہی جو اس کے پیچھے لیے چلی جائے درد ڈر پہ بیٹھا ہوں تیرے بے زنجیر یہ اتبا ہے قرآن کا جو لفظ ہے اتنی کشش محسوس کرے اس کے اندر کہ اس کشش کے پیچھے پیچھے خود اپنی مرضی سے چلا جا رہا ہو اور ایک اور لفظ آتا ہے اس کی طرف کبھی کسی کی نگاہ برلا وہ ہے نا لفظ بر ایک لفظ آتا ہے بر یہ نہیں اور ہمارے یہاں تو درجما یہ لیکن یہ نہیں ہے بھائی یہ نہیں عربی کا درخت فارسی زبان کا ترجمہ درجما گھر کا بر یہ ان دونوں سے اہم چیز ہے اس میں پھر بھی سارا کے اندر تو کسی کے حکم کی اپنی پسندگی سے اطاعت کرنا اتبار کسی خار کی کشش کے پیچھے چلنا اس میں پھر بھی خارج کی چیز ہے ایک تیسری چیز ہوتی ہے آپ سانس لیتے ہیں یہ نہ کسی کے حکم کی اطاعت نہ کسی خارج سے کسی کے پیچھے چلنے کی بات ہے یہ کیا چیز ہے زندگی کو برقرار رکھنے کی آپ کو پوری آزادی ہے اس کے لیے ایک عمل خود بخود جاری رہتا ہے یہ جو آزادی کا عمل خود بخود جاری رہتا ہے اس کو دیر کہتے ہیں اربیلوانی. یہ ہے عدا جسے خدا کی اردم کی ادایات ہاں کیا رہے ہیں اس میں معذومیت آتی ہے اس میں تو خدا کی معذومیت بھی نہیں آتی علی نعمان ان الفاظ کی روح سے جو ہمارے یہاں ہے آزادی انسان کی اختیار و ارادے کی کی یہ ہے مقصود و مطلوب قرآن کی تعلیم کا خدا اس کو یہ بنانا چاہتا آج ہی تور جو خدا چاہتا ہے کہ تم بن جاؤ قرآن تمہیں وہ بنا دیتا ہے ماں شاہ صاحب جو تم چاہو کرو کہ یہ صرف تمہیں بتائے یہ جو بندے ہمارے ہوتے ہیں یہ کرنے والے ان کی حقیت پھر کیا ہو جاتی بڑی اہم ہے یہ آئے کہ آ چکی بھی دنیا میرا خیال یہ جب بھی کسی چیز کے اندر انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے شاید کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا جب دو قسم کی ممکنات ٹو پوسیبلٹیز ہوں دو راستے ہو یہ اختیار کروں یا وہ اختیار کروں یہ کروں یا وہ کروں اگر تو ڈاکٹر کی ہدایات اس کے پاس محفوظ ہے تو دیکھ لے گا یہ کھاؤں گا یا نہ کھاؤں ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے وہی وہ میں اندر سے فیصلہ کروں کہ مجھے یہ کرنا چاہیے غور کیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کے اس ہدایت کے مطابق میں نے اپنی خاص کو ڈال دیا خاص میری اختیار میرا ہے میں خود اپنے اختیار کو اس ہدایت کے مطابق کر رہا ہوں قرآن کریم کے اندر کیا آیا تھا نا اللہ شاہ اللہ مومن کی نصیحت اس کا اختیار ارادہ وہ پہلے دیکھتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے اس معاملے کے اندر اور اس کے بعد وہ بولی خود چاہنے لگتا ہے جو خدا کا ہے اس میں بھی نہیں جبر اس میں بھی نہیں نہیں اپنے فیصلے کے لیے ایک گوشنی میں لی ہے ایک ہدایت لی ہے دیکھا ہے بات ٹھیک اور یہی چیز ہے قرآن کریم جو دیتا ہے آپ کو جب بھی آپ کے سامنے دو پوسیبلٹی دو ممکنات آئے اس میں سے ایک راستہ آپ نے اختیار کرنا ہے یہ دیکھیے کہ خدا کیا کو یہ بتاتا ہے یا اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو یہ کسی کی مرحومیت نہیں ہے اپنی آزادی سے آپ ایسا کر رہے ہیں آزادی یہ بھی تھی کہ خدا کے خلاف کو جو راستہ ہے آپ وہ بھی اختیار کر لیتے آپ نے خود وہ راستہ اختیار کیا جو خدا چاہتا ہے میں نے کئی دفعہ کہا ان رایتوں کے درجمے جو دورے مدودیت میں ہمارے یہاں ہم تصویریں نہیں ہیں پوچھو لے سارا قرآن ساری تفسیریں قرآن انسان کو معقوم بنانے کے لیے اس کی آزادی چھیننے کے لیے کیونکہ دورے ملوکیت میں تو پہلے چیز یہ ہے کہ آزادی نہ رہے دیکھی کی بات کرا انسان کی حکومت تو مانیں گے جی کہ انسان انسانوں کو معصوم ہو جائے اس کے زندگی کے کسی گوشوں میں بھی اس کو ٹائپ نہیں دی جاتی تو جب اس دور کے اندر آپ کی پہلی تفصیل قرآن کی ہوگی پہلی تفصیل تو کیا اس میں آپ کو آزادی کا سبل دیا جائے گا اور اسی پہلی تفسیر کے بعد یہ سہی سبڑے ہیں جو آج تک لکھی چلی جا رہی ہیں وہی تفسیر تبری کی اسی کے اوپر چلی جا رہی ہے آزادی چھیننے کی بات نہ پہلے یہ بتا تم جو چاہو کرو اور اس کا ترجمہ اس کی تفسیر پہ بھی یہ ہے کہ تم کو چاہ نہیں سکتے کسی چیز کو اس کے جو خدا چاہے جناب جو خدا چاہے تو وہی کیا کرتے تمہارا جو یہ خطرم ہوتا ہے یہ کی تفریح ہے روپیے تھی ہے نا جس میں یہ بات کی کہ تم اپنے چاہنے سے پہلے فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کون سا میں نے دونوں امکانات میں سے ایک میں نے رابطہ خیال کرنا یہ دیکھو کہ خدا نے یہ کیا کہا ہے کہ کون سا راستہ تمہارے لیے بہتر ہے اس نے جو کہا ہے نا اسے اختیار کرو کرو اپنی آزادی سے اپنے چارج سے اختیار کرو اس کو بات کیا کہہ رہا ہے اندر رضائے اب سبق جب انسان اس طرح سے وہ جو خدا نے چارج دی اس کے لیے وہ کی تھی راستہ تجوین کیا تھا راستہ اس وقت بوار کر لیتا ہے اپنی خواہش کو اپنے ارادے کو اپنی چوائس کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر لیتا ہے تو کیا کیا ہوتی ہے بندائے مومن سزائے یہ بندہ خدا کی تقدیر بن جاتا ہے خود ہی کو بلام لڑک تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بہت تیری رضا کیا ہے تو وہ دونوں کی رضائیں مختلف نہیں ہوں گی سے بوڑی تو رات تھی لیکن وہ رضا تم نے مجھ پہ کھوسی نہیں ہے. میں نے اسے خود اختیار کیا آپ نے عزیمہ نظام یہ سوچ لیا دیکھ لیا یشہن جو ہے یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ ان پھلوں میں سے جو تم چاہو وہ پھل کھا دو یہ تو بڑی چیز ہے جو جنت میں ہر مقام پہ یہ ملیں گی آپ کو چیزیں کلو وشرب ہری ملوم بڑی چیز آگے بھی آگے بھی. یہ آخری پارے کی آئے تھے پوچھو نا کتنا انتقال ہے کنسنٹریشن ہے کھاؤ پیو بڑی مدد بے باہ تاملون کسی کا احسان نہیں ہے بھی نہیں مانگی تم نے تم نے جو کچھ دیا تھا یہ اس کا بگلا ہے تمہارے اپنے احمد جو تھے یہ اس کا نتیجہ ہے. کسی کا احسان نہیں خدا کا بھی احسان نہیں دماغ سن سنتا مدوم آزاد معاشرے کے اندر یہی چیز ہے کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا مواوضہ پورا پورا ملتا ہے جہانوی معاشرہ شرون کا معاشرہ بیس بٹا ایک سو بارہ بیس بٹا میں نے ریفرنس لکھایا جا رہا ہوں آپ کو ریزا نے مان آئے جہان گر گو کر دیا مرد خدا گاہ میں تو نہیں کہتا مرد خدا گاہ لیکن قرآن کو پیش کرنے والا یہی کیسی ہوتی ہے جہاں را دے گر گو کر یہاں کام تو میں بٹا ایک سو بارہ وہاں والے ہاتھ مولن ہے معاشرہ وہ جنتی معاشرہ ہے تو اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی فلا یا ظلم و حضمن. اس میں کسی کے اوپر لائن صافی نہیں ہوگی کسی کی محنت کو ایکسپائٹ نہیں کیا جائے گا یہ ہزمن کا استحصال اس میں نہیں کیا جائے گا تو جنت کی زندگی وہ ہے کہ جس میں کسی کی محنت کا استحصال نہیں کیا جائے گا. دماغ دماغ کے مطابق سب کچھ میرے کا ملے اتنا سزادے کاسن کارانا زندگی بخر کی اس کا حسن کارانا نتیجہ تمہارے سامنے آ اس کے مطابق تم نے ڈاکٹر کی ادایات پر عمل کیا تشخیص نہیں تھی دوائی اچھی تھی اس کے مل یہ ہے نظام اور اس کے مقابلے میں وید وومل مقدین پھر وہی جو تقریب کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا تمہیں ایسا نہیں ملے گا یہ نہیں ہو سکے گا آج کچھ وہ رو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے تمہیں تم مجرم پھر یہ دیکھیے یہیں کی زندگی جن سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تمہیں بھی روٹی ملے گی روٹی ملے گی کیوں کہ تم مجرم تھے یہیں کے زندگی کے متعلق کارن ہے کیا مت میں سے اگر کہا جائے گا تمہیں روٹی لبی بھی ملے گی تو یہی مجرمین کو روٹی میں بھی سنی ملتی ہے معقومیت کی روٹی ہوتی ہے جو نہ تو پھر واضح کر دیا جو بات یعنی تھی تو یہ وہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے آسام کے سامنے جھکو تو یہ جھکتے نہیں تھے یہ اس کا نتیجہ ہے میں دونوں جاؤں پھر وہی بات آ تھا اور آخر کی آئے بتا دیے باد میں نے انتیس وی پارے کی حافظ آئے کتنا کچھ کہ تم لینے کے ساتھ کتنی وضاحت سے ہم نے بیان کر دیا کلائے اور برہن دے دی, دی نشاہات بیان کر دیئے تاریخی نشتے ان کے سامنے ہم لے آئے یہ سب کچھ دے دینے کے بعد بھی اگر یہ حقیقت کو تو صحیح نہیں مانتے تو کہو اس کے بعد کیا چیز اور آ جائے گی تمہارے دیئے. کیا اندازہ بات کہنے کا اور کیا چیز تمہارے سامنے آ گی فلیزہ نے میم انتیسویں سالے کی آخری آئے وقت تو ایک گھنٹے کا ہی ہوتا ہے آج میں آپ سے کچھ زیادہ وقت چاہتا ہوں اور اس کی خواب کیفیت ہے اس کا تعلق کچھ میرے جذبات سے ہے دنیا کی ہر چیز جو مرحوب خاطر ہو جو ہو اس اس کا میں کمی آ جانا وہ وجہ مزور خاطر ہوتا ہے انسان کے دل کے گران گزرتا ہے یہ ٹھیک ہے میں بھی انسانوں میں زیادہ نہیں کرنا یہ حیات یہ فرمایا زندگی اللہ کا احسان ہے مجھے کبھی اتنا مجسم نہیں آیا یا میں نے کبھی اتنا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اتنا خراب ہو اس میں کمی بلون ہو ادارے کے مطابق وہ دیکھا گیا مربوب خاطر چیزیں میری ذوق سے لطیف اس کی تسکین کے لیے انہوں نے لطیف کی چیزیں ان میں کمی اور قسم کا سوال نہیں پیدا ہوتا وہ اپنے اندرونی جذبات سے نسبت سے ان چیزوں کے اندر کشش ہوتی ہے وہ بھی بات نہیں میرے لیے اس کائنات میں مرغوب تری متا حجاز کتاب اور محبوب ترین ہستی اس کے لابھ کا جانے والا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت میں قرآن کی بات کرتا ہوں دو منٹ کے بعد حبوب کی بات بھی کروں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ترین کی صورت یہ ہے کہ یہ ایک بحض یہ قرآن ہے ایک ایسی ندی اگر اس کے پیچھے ابر سال میں نہ اس کے پیچھے نہ ہر سال اس کے ختم ہو جانے کا تو, تو سواوک لیکن جب کسی کاغذوں کے فلوس کے اندر ہم محسوس کر دیا تو یہ مادی پیکروں کے اندر آ گیا اب اس کا شہار بھی ہم اپنے حساب و شدھار سے کرتے ہیں پہلا پارا دوسرا پارا پھر تیسرا پارا ہم نے اپنی اس شفیت کو آپ کے سامنے لگتا بچپن سے پانچ چھ سال کا ہوں گا کہ قرآن کا خارا میرے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے وہ ہر بچے کے ہاتھ میں تقریباً پچاس سال سے عظیم میری کیفیت یہ ہے اس دن کے سوا کے جب میں تباً معذور نہ ہو گیا ہوں قرآن کریم کی روشنی سے میری آپ سے ممبر ہوتی رہی ہے. ہر روز یہ کیفیت پچاس سال کی لیکن ایک ساتھ پچاس ساتھ ہی میرے اوپر ہے اسے آپ جلد باتی شروع, شروع جب بھی میں انتیسرے پارے کے آخر میں پہنچتا ہوں تو مجھے کچھ دھکا سا لگتا ہے کہ یہ خبر ہمیں لگا ہے ٹھیک ہے میں بھی کی روح سے اس کی دلیل نہیں دے سکتا جسے میں لابھ انتہا مانتا ہوں لیکن وہ تو چھنا ہمارا ہو رہا ہے نا محسوس پہروں سے مخصوض طریقے سے ان چیز میں کہ یہ جو میں نے کہا نا آپ کے لیے انتیسویں پارے کی آخری آئےت ہے نہیں کہا میرے دل میں جہاں ہے ہی تو میں نے دیا ہے جو ساری عمر میرے ساتھ تو کر رہا ہے یا میں احساس ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہو جائے گا اور میں پھر اس ختم نہ ہونے کے ختم ہو جانے کے احساس کو اس طرح سے دہلاتا ہوں کہ جب آخری سورج کی بندات کرتا ہوں تو میں کرتا ہی ہوں جن جنت علی عمل کر وہاں کا وہ کاغذ ہے میں توڑتا نہیں آ کے اس کی گرا دے دیتا ہوں اور پھر شروع ہو جاتا ہوں ان خانہ اپنے آپ کو بھی کس قسم کے عظیم کو دے لیتا ہے قرآن کی کیبیت یہ ہے میری ہونے والا پہلے سپتا ہے یہ کیفیت میری اور زیادہ شدت کے ساتھ ابری ایک اور مقام پر میں نے مارک القرآن کا سلسلہ شروع کیا پہلے اس کا نام مہارے پل تھا بعد میں الگ الگ کے الگ الگ نام آئے اور اس میں حضرت امبیا اکرام السلام کی داستان چلی آ رہی تھی پہلے وہ جو نور آئی وہ حضرت نور علیہ السلام سے لے کے غالباً وہ برف سور آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے قتل پھر شولہ مستور آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اب وہاں یہ جو پیچھے سلسلہ چلا آ رہا تھا جب میں نے وہ ختم کیا ہے ان کی داستان کو آخری واقع تو وہ ایسا محسوس ہے جیسے انتیسویں سارے کی آخری آٹ ہے وہ سلسلہ جو ختم ہوا آگے بھی جی شروع ہونا تھا اس کا تو پوچھو نہیں کہ جدالت مخصوص لیکن یہ چیز کہ یہ سلسلہ جو ہے اتنا سلسلہ اعتراض وہ اب ختم ہو رہا ہے تو ایک احساس تھا میں نے اس کے اس مقام پہ پہنچ کر جستور میں اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے میں اپنی دعاؤں کا سدھا آپ کو یہ مانتا ہوں کہ جو کچھ میرے جذبات میں اس وقت اظہار کیا جن الفاظ میں میں آپ کو سنا دوں آپ اسے سن لیجیے گا اس مقام پر پہنچ کر میں نے یہ لکھا میرے سامنے ہے یہ چیز اور آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ جذبات کی شدت کا کیا آلوم تھا پتہ نہیں بعض اوقات کچھ لکھنے والا بھی محسوس نہیں کرتا کہ کس عالم کے اندر یہ چیز لکھی جاتی ہے لکھی گئی میں نے لکھا ہے، لکھا تھا خود کا شوق جو صبح عظل تو کاروان شوق جو صبح اضل جل ملاتے تاروں کی سکوت افضا شبل میں چھاؤں میں جانب منزل روانہ ہوا تھا آسمانی کی بصیرت تفروز جہاں تاب روشنی میں زمزما سنجو نغمہ ہاتھ جذب و کیف کی نورانیاں نورانی وادیاں طے کرتا اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں سے چراغ منزل روشنی کے جگمگاتے مینار کی طرح دور سے مسکراتا نظر آتا چراغ منزل آپ نے سمجھ لیا کہ میں نے کس کو کہا وہ مقام جہاں اس مقصد عظیم کی تکمیل ہوگی جس کے لیے کھاد کے ذرے مختلف ارتقائی ادوار طے کر کے آدم میں متشکل ہوئے اور یہ آب و گل مقام شرط و مجب انسانیت کی طرف رواں زیادہ پیما ہوا مخصوص قدسیہ کا یہ قافلہ رسل و ہدایت ایک جو روان تھی جو دامن سے فراز کوہ پر جلوہ بارو دوہ ریز ہوئی اور سینائے کوہ کو چیرتی بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر بجلیاں پیدا کر دی آپ اندازہ لگا لیجئے جو کشمت بادل کی ہو رہی تھی کس کس انداز سے اس میں میں نے اللہ کا یہ فضل تھا ہاں. سینہ کو سیر تھی بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر بجلیاں پیدا کرتی سروت زندگی کو اپنی لہروں کے آغوش میں پرورش دیتی داخلے دستوں سہرا ہوئی گویٹے کا ایک نرم ہے محمد صلی اللہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنے ہاں خات کی زبان میں نا کی دنیا میں میرے نزدیک اس سے غلام مقام شاید ہی اقبال نے اپنے ہاں بھی لکھا ہے گوٹے جو کہہ گیا ہے وہ عجیب حقائق کی دنیا ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا اس نے لکھا ہے کہ در ناز بود باقا ہوا رہے صحاب محمد یہ ہے وہ لوگ جن کی آنکھیں لیتی ہیں کہ یہ کیا بکام تھا یہ کیا چوٹیوں کے اوپر کھلی آج سنگ ریزا نگما کو شاید خراب اس کی رفتار پتھروں کے ریزوں سے نگمے پیدا کرتی ہوئی چلی آ رہی تھی سر سی وہ آئینہ بے رنگو بےغبار اس کی پشانی چل رہا بے رنگو بےغبار بہرے بے Guys, دہرے دے کرانا یہ جی مستانہ والا آقا اس بے خراب سمندر کے اندر وہ لہر اس قدر مستانہ انداز سے چلی آ رہی ہے در خود جگانا آج ہم ڈر خود جگانا آج ہم بےغانہ نہیں روایے اپنی ذات کے اندر دیکھو دوسروں سے بےغانہ میں نے دیکھا کہ یہ مستع خرام جس کو صحرا زمین کو نالا داروں میں تبدیل کرتی اور کھاد اور ہر قسط حاصل کو اپنی موجوں کی لپیٹ میں بہاتی آگے بڑھتی گئی انبیاء کرام کی سلسلہ گار اپنی سکوت افزار روانیوں سے سبزہ نو زمیدہ کا منہ چونتی اور جٹی ہوئی شاخوں کو آئینہ دکھاتی اور گا ہاں تو دیہاتیوں سے بڑے بڑے سڑک کو تلاز اور درختوں کو جڑ سے اکیڑ محمد رسول اللہ نے بے لحاظ ماحول سے مستبنی گرد وش پیش سے غیر متصر اپنی خودی میں مس انسانوں کے خود ساختہ قوانین و ضوابط سے بے رخی برت اور صرف اس قانون سرمدی کا افتتاح کرتی جس کے تابع زندگی بسر کرنے کے لیے جس کی تفریح ہوئی تھی جانب منظر بڑھتی گئی جو یہ کہتا ہے کہ دریائے پر شکن گزشت سداون کو دریائے پور خروش سے بندو چکن گزر اب تنگ نئے وادیوں کو دمن ان گری ہوئی وادیوں کے اندر سے تیر کی گزری یکساں کردہ نشے کو فراد رہا محمد پانی کا کام یہی ہے جہاں وہ گڑا ہوتا ہے اس کو بھی بھرتا ہے جہاں خرید ہوتا ہے سیتوں سے اس کی سطح ہوتی ہے لگے کی یہ جو تعلیم ہے محمد جی. یہ اس طرح سے نشید و فراز کی سفر کو ہنگار کرتی ہوئی سب کاف کو مٹاتی ہوئی آگے بڑھتی گئی آج کا شاہ ہو بارہ ہو قسط چمن گزن اس نے نہ تو بادشاہوں کی طرح خراج محسوس کیا کسی سے نہ کسی باغبان کی طرح اپنا حصہ ان کی نیم کو خن, مانگا بے تاب ہو جگر بے قرار کیا کہم اتنا بے تا دو تم دو جگر سو دو بے قرار در ہر زبان بتا نے جو چیزیں ہو چکی چھوڑتے ہوئے جو دین دنیا کی منزلیں طے کرتے ہوئے آگے بڑھتا دیا بہرے بے کرانا مستانہ میرا در خود جبانا آج ہم میں نے پھر دیکھا کہ یہ قافلہ رسو ہدایت یہ کاروان نور الکھ ہر ناپای بے زمان کو دادوں کے قطار دیتا اور ہر رہے سفر حضاد کی تقدیروں کی سردہ خشائی کرتا اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں آسارے منزل نکھر کر سامنے آ گئے تکمیل سفر کی ہنگامہ سے مسرف اور حصول منزل کی مسلط انگیز کیفیت کا اندازہ ہم شکست پاس کیا لگا سکتے ہیں لگ لیکن قدم آسمائے زیادہ نہ آ کے چلاتا ہے اس واضحانہ حقیقت کا پوچھئے کسی ایسے قلب زندہ سے جس پر یہ حقیقت آج ہو چکی ہو کہ زو کے سفر کے سوا کچھ اور نہیں. یہ کہہ رہ لائے شوق اس وقت نکاس میں آپ پہنچا ہے مجھے خوشی مسرت ہے اور فخر اپنی تصویر پر نکات آپ کو ملوم ہے آج کے لیے جب جاتے ہیں تو قابل سے دور کچھ فاصلے پر کچھ یہاں کچھ وہاں وہ وہاں ایسے نشانات ہیں مقامات کے جہاں پہنچ کر ایک جانا پہنا جاتا ہے کپڑے اتارے جاتے ہیں تو وہ در حقیقت تیاری ہوتی ہے حرم ان تک پہنچنے کی وہ میکاس ہوتا ہے وہ وعدہ ہوتا ہے وہ مقام ہوتا ہے کسی کے ملنے کا جہاں کوئی کہہ دیا وہاں کہ کڑے ہم آئے گے یہاں تمہارے لیے کیا بات ہے اس لفظ کی طرح ہم تمہیں ملنے آئیں گے ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہاں کیا اس وقت میٹات میں پہنچ چکا ہے میں نے دیکھا وہ دیکھیے ہر پردے کارواں مصروفی ہے کہ اب اگلا قدم ہری میں میں ہوگا میکاس پر پہنچ کر ہر ظاہر ہریم خود اس کا بلبلائے شوق تیز پر اور ذوق انام بشیخ کا ہو جاتا ہے کہ منزل کا قرب اور عید نظارہ کی کشش اس کے رگوں پہ میں بجلیاں بھر دیتی ہے لیکن اس مقام پر میرا یہ آدم ہوتا ہے کہ ذوق و شوق کی برآسا آسا بے پڑیاں اور جنب و قید کی وال مچھلیاں یکسر حیرت بن جاتی ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کا ہر ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ادب گاڑے اور یہ وہ ادب کا مقام ہے اس آسمان کے نیچے جو اچھ سے بھی لاگت کا جاتا ہے اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں میں یا یہی وہ کیفیت ہے کہ جہاں میں انتیسویں پارے کی آخری آیت میں پہنچ جاتا میں نہیں یہ میری کیفیت ہو جاتی ہے ریزا نماز میں جذبات کی بہت کام ہوتا ہوں لیکن جذبات کے موٹر صرف پٹرول سے ہی نہیں چلتی اس میں لازی ہونا ضروری ہوتا ہے یہ ہے وہ جو میں نے ارز کیا کہ یہ سبھی سے تو وہ میں اسے مساس کے سنگے میل سے سٹارا کرتا ہوں وہاں پہنچ چکے ہیں ہم آرام پان لیے تیاری کیجیے آگے ہریل خبر پہنچنے کے لیے قرآن کا تو جیسے میں نے ارز کیا ہے آخری آئری لفظ میں اس اختتام سے میں, میں اترا کر دیا کرتا ہوں اسی طرح سے جلد مطالعے اور تلاوت کی ہے یہ وہ چیز ہے کہنے کو تو بہت سے اشار میں آ رہے ہیں لیکن زیادہ ضرورت نہیں ہے ختم ہونے کے بعد جگر کا ایک شیر حسین ہے گلے مل کر وہ رخص ہو رہے ہیں محبت کا زمانہ آ رہا ہے میں اسے محسوس کرتا ہوں میں ختم کرتا ہوں کے آخری پاروں کو تو وہ کیفیت میری ہوتی ہے وہاں پانچ پہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں محبت کا زمانہ آ رہا, زمانہ آ رہا, زمانہ آ رہا, زمانہ آ رہا اور پھر شروع ہوگا جاتا اور اس شروع ہونے کے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کی سماج میں بات کہہ گیا ہے اور کو نصیب نہیں وداؤ وس میں جدا جانا لفظ ادارہ تیرا رخص ہونا اور تیرا آ آو کے ملنا دونوں کی لذیذ الگ الگ ہوتی ہے ہزار بار دے رہو سات ہزار بار دیا سودا بازار ہزار دفاع کر کے دے دے قرآن کی تفریح ابھی میں من میرے ساتھ ہی ہے جدا جانا لفظ ہے ختم کرتا ہوں ختم کر دس دن میں پہنچتا ہوں جب میں یہ کہتا ہوں میں چاہتا ہوں ختم کرو آخری پارے میں پہنچتی آد سے جاتا ہوں اور پھر الحمد للہ سے جدا جانا کیا بات ہے شخصی کی ہزار بار دراؤ سٹ ہزار بار دے رہا ہزار بار کر آج سات ہزار بار یہ ہے تین کہنے کی جو رکھتی ہے تین بات بار قرآن کو جب جدا کیا جاتا ہے میں کہوں گا اس کے بعد اس کا آنا جو ہوتا ہے وہ ایک نئی دنیا کے دروازے کھولتا ہوا آتا ہے پچاس برس ہو گیا ریزا نے اتنی چھوٹی سی کتاب ہے کہ اندر میرے امن نے وہ لگا دیا ہے ایک پتا ہے اتنا بڑا فیم کیا ہوا رکھا ہوا آپ جسم نے اس ایک کے اندر سارا کوران لکھا ہوا اتنی چھوٹی سی کتاب ہے وہ انگریزی کا ٹائم بریف ہوتا ہے اس میں یہ آنے سبوں میں کتاب آ سکتی لیکن کیفیت اس کی یہ ہے کہ نہ حد اس کے میں ہر ہر سامنے یہ ختم ہی نہیں ہونے کو پاتی ہر بار اس کو جڑ میں شروع کرتا ہوں ہر بار میں آتے ہیں پچاس سال ہو گئے بھرے ہوئے ہیں رجسٹر میرے ان چیزوں کے دیکھنے سے اللہ ختم نہیں ہو سکتا سوال نے جو تھا کہ خدا کی حقائق کو تم ختم نہیں کر بے گے سارے بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائے تو آن کی صحیح حضیدہ نمان بار ہم کی طبیعت اس لیے آرام بندے میں مصروف ہو جائیے آئندہ ہم وکاس کے بعد کی پہلی منزل حجیم کاغ کی طرف جو جا رہی ہے تیسواں پارہ اس تیس میں سارے کی صدا ہم کریں گے <تصفح> اپنے اس اس ربش کے مطابق یوں ہی کیوں نہ کروں میں کامیا کا سہلون کی بات کے متعلق تم سے بار بار ہوئی کون سی بات ہے جس کی بابت یہ پوچھتے ہیں اس کا جواب ہم آئندہ درست میں دیں گے